نا تقبیر حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی خواجہ محمد شفیع چشتی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللهم غافر الذنب وقابل التوب سبحان شديد العقاب قال لا اله الا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلو وسلم على حبيبه الكريم سبحان الله نبي التواب الرحيم سبحان الله سبحان اغفروا بالمغفرۃ العظیم سبحان الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَيَغۡشَرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ وَيَغۡشَرُ مَا ذُو نَذَالِكَ لَمَنۡ يَشَآءُ سُبۡحَانَ ٱللَّهِ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَٱسۡقَطَ ٱللَّهُ مَوۡلَى ٱلۡعَظِيمِ وَٱسۡقَطَ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 صاحب السلام علیکم و رحمتہ اللہ ڈرنال ضلع چکوال پہلی مرتبہ خدمت دین متین حاضری دستف حاصل ہوا ہے حق حقطالا جلا مجدو الکریم اپنی شان کریمی دا صدقہ دو جگ دی معافی رحمت پناہ فرماوے حق سمجھایا حق دو تلن کی آمین دے وسیلے واسطے دے حق سمجھ آیا ہے اللہ تعالی سونے محمد کریم دے نام دی خیرات نو خاص دامن <سلام> رحمت جگہ عطا دے خاندان سمایت <سلام> متعلقین متبسلین سمات دوستان گرام مختصر وقت کے اندر بڑا اسلاحی جہ موضوع پہلی مرتبہ ممبر سے بیان ہونے لگا ہے کسی جگہ سے میں پہلا بیان نہیں کیتا کسی ہوئی یہ تو خیر پتہ ہی ہے زیادہ تر موضوعات ہی ایسے ہوں نے میرے ساڈے کول کہ دوسروں انہوں مس بھی نہیں ہوتا تو اس موضوع کا عنوان گناہوں کو مٹا دینے والے اسباب سڈ ایم مشاخ نے کتاباں لکھیاں مستقل اس موضوع اتنے شاید بعض کا ترجمہ بھی بازار چیابی اچھو مقفرات ضرور کہہ دے گناہوں کو مٹانے والے مقفرات السباب <تصفح> المقفر والے <لی> دنوپ <تصفح> کل دس اسباب پڑھنے میں آئے بیان کرنے کا مقصد ہے ہر انسان گناگار علا ماراہ مربی جڑے گناگار ساڈے ورگے پاپی گناہ کر بیٹھ دوں یہ اسباب معلوم ہون تے ہو سکتا ہے کہ کرن اللہ تبارک و عالا انہ کے گنا مٹا دن جڑے نے دنیا چداب کا سبب ہوں نے آخرت جہنم کا سبب نے گودائمی نہیں انہوں کی بخش انہوں کی معافی کر لین بندے اللہبادلہ شریک مولا دی بارگاہ اللہ تعالی دنیا آخرت دے عذاب تو بچا لیں گاہ لحاظ نال اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ دیائن حکمت کو انسانوں آجری نیاز پیدا کرتا ہے بعد اوقات یہ ہوتا ہے نیکی دی وجہ جہنم دا سبب جہنم جان بندہ تو گناہ دی وجہ جنت ٹوٹ جاتی اس طرح نیکی کیتی کی تکبر چا کیتا आए, आए. ت... उ, تکبر گناہ ہی اس نیکی نے وہ تکبر دی وجہ نال جانم سٹا دقیقت ویسے وہ تکبر گناہ ہی سٹا رہا ہے نی نہیں دی لیکن نیکی جس وقت ایسے سڈے ورگے بندے کو ہونے لگ پے کیوں سمجھ لگ پہ کہ بس ہوں میں بخشیا وا میں میں خدا پاک دے اگے مقبول بندیاں صاف چاہ مغربیا جاوے متکبر بن جاوے کہ اپنی نیکی تے اُتے ہی اعتماد رکھن لگ دی دی ذات رحمت اساتت اعتماد کرن دی بجائے ہے تو بلیس وگوں جانم ٹر جائے گا تو جے بندہ گناہ کر بیٹھا ہے اس گناہ دے سبب آج پیدا ہو گئی دا خوف پیدا ہو گیا ہے دا وہر پیدا ہو گیا ہے کے رون تھون مل گیا ہے تو اس دی وجہ انسان اللہ تبارکو تعالیٰ بارگاہ دا مقبول ترین بندہ بن سکتا ہے گنا دی تخلیق حکمتیں ہوئی تا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تصا گناہ نہ کرتے اللہ تعالیٰ توانو ختم کر کے ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا جی دی گناہ کرتی وہ بخش دی معافی دی اللہ تعالی انہوں بخش دینا سمجھ آئی کہ نہیں کلو بنی آدم ختہ سب خطا کار نے الا مارحمر ربی سنا کڑا ہے پاکم بیال سلام دس سبب نے گنا سبب نے دس سبب نے اللہ دی بارگاہ بچ مقبول ترین سبب اگر پہلی مرتبہ توبہ ہے حتمی یقینی سبب توبہ ہے توبہ پہلا سبب بے گناہا نو مٹا مردہ بے گناہ مٹا تو مرد کملہ گنابہ کرنے بندے انج سمجھو جی میں او دا گناہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر چلنے پہلا سب سے پہلا جڑا اللہ تعالی کی طرفوں رستہ ایجاد ہویا ہے مالک نے انہوں پسند فرمایا وہ یہ تو تعبہ دے راہتے دے دے نے اللہ دے ولی اللہ دے بندے اللہ بن <تصفح> رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے پرانی مجید دے اندر جگہ جگہ تے کہ ہے بندے ہو اگر توبہ کرو گے تو میں تھوڑے گناہ معاف کر دیا پرانی <متحدث> <زم> آیات سبحان اللہ جی میں بول دی ہیں توبہ ہر کوئی اپنے مرتبے دے مطابق کرتا ہے کرتا ہر کوئی یہ توبہ توبہ چاہے سید لمبیا کی ذات بھی فرض ہے لیکن مراتب نے جیویں درجے دے مختلف نے نیک تے اچھے ہون کے لحاظ انا دی توبہ دے درجے بھی مختلف نے توبہ دے مرتبے مختلف نے توبہ دیاں صورتاں مختلف نے جہاں بندے کفر کرتے ہیں انہوں دی توبہ کفر تو گناگار کے توبہ گنا اللہ دی اور ہوتے ہو گئی پہلے ہی توبہ تو اللہ والے شاہ تو کر دیں دے کہ جیڑی جی سڈے کوئی کو اس بار ذات پاک دی تاعت اور فرما برداری کردیا عبادت کر دیں کتا ہی ہو جی وہ تو توبہ کر دیں اگوں تو نہیں ہونی سمجھ نہیں آئی نے کہ مولا کل اگوں تو آسان نہیں کرانگے ساڑی تو گے معاف فرما اب بیال او تو معرما امبیال احمد سلام وہ کس طبع توبہ ہیں کام لین لوگ کس طبعہ تو کرتے ہیں اولییا کا جڑے ہوں یہاں نبی مناسبت ہو جاتی اولا سلام وہ تعبہ کرتے ہیں غیر ول دھیان اور توجہ جان تو دل اگر رب تو سوا کسی ہوا چلا جاوے جیوے حضرت العباس مرسی رضی اللہ فرماندھ کہ اگر میرے دل دوتے اللہ تو سوا کسی مرتد شمار کروں گا پہلا مرحلہ مومن مومنٹ اللہ دے راہ چلد کی فرض ہے توبہ لیکن ایک گل ذہن چ رکھو حدیث قدسی پڑھ رہا سن فرمایا تقبیر خلاف نارۂ غوثیہ خواجہ محمد شفیع صاحب قبلا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سرکار قیامت آمد سرکار کی آمد فرمایا میری ہی یاد دل انہوں دا میری یاد وچ مصروف رہدا ہے آجالس ستی اے میں سمجھو میں انہاں نے بیٹھا رب سونا فرماندہ ان سمجھو جے میں سبحان اللہ میرے میں کول اللہ اہ لو شوکری اہ لو زیادتی جہ شکر گزار نے جس نعمت کے بھی شکر کرنگے اس نعمت کا اضافہ اللہ اہل لو تاہتی اہل لو کرامتی جیڑے لوگ میری شریعت حکم چلتے ہیں میری طرفوں میری بارگاہ چو عزت والے نے مایوس نہیں یعنی مایوس نہیں ہون ان تابو اگر وہ توبہ کرنگے تو میں انہاں دا حبیب ہوا گا اور اگر وہ توبہ نہ کرن گناہ گار پھر میں ربل آل امی تبیب ہاں تبیب جی مریض نو رکھ ہے کہ کسے بیڑے دوائی کر, کر کے لئے آفا شریق مولا گناگار تعبا نکرے تو اللہ فرما دا میں دا مطلب انو مختلف مصیبتاں دکھا تکلیفاں مبتلا کر کر کر کے آخر میں ہر پاسو کٹ کٹ کے اپنے راہ کر کے گناہ گار مہد گناہ دی وجہ رحمت تو مایوس نہ کروجو نہیں فرمائی نیک بن کا تحبا کرما رہی ہے میں تبھی بے تینوں میں کسی ویل لے آبہ بھی لیا سک جب تک جب تک دولت ایمان اندر رہن دی جنہ مردی گناہگار ہوئے واللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت اس نے سایہ بانکے رہن دی کسے وقت بھی انہوں اللہ دے دربار جلے ہون دی تو فرمایا گناہ گناہگار توبہ کرے تو میرا حبیبے نہ توبہ کرے میں بھی, بھی رحمت ری ویل کر کے مختلف کے اپنے دربار لے آو گا توجہ ہے کہ نہیں حبیب اللہ۔ سوا اُن کا شا بنو شا جیڑا بندہ دا حبیب ہو جاندہ ہے, جاندہ ہے؟ اللہ اللہ یہ جہاں گلہ قرآن مجید جو کردہ ہے جو حادیث کردی جو بزرگ کرتے ہیں انہوں کا مطلب یہی ہوں کہ اے تعبا کر تو آکڑینا اگلے بچارے وہی رحمت تو مایوس نہ کری رحمت کا دروازہ تعبا کا کھلا ہے جی اج تصیب ہوئی ہے کل وہ ہو, ہو سکتی آس امید رکھ کے پلٹن دی تے تبلیغ اور شریعت دس دی اجازت ہے لیکن یہ نہیں کہ او دے واسطے جہنمی ہون دا یقین یا اپنے واسطے جنتی کر کے تبلیغ اے دی اجازت نہیں یہ بند یہ الٹ ہو جاتا ہے پھر یہ الٹ ہو جبلیغ کرنے والا جہنم ٹوٹ جانا ہے جڑا وہ الٹا جنت ٹر جہلا سبب تک مطلب یہی ہے لوٹنا واپس لوٹ کیڑے راہ ٹریا وہ شیتانی راہ جنم دونوں دو عزاب کا راہ ہے پیشہ پرت یہ ہے اور پیشہ پرتنا کا نال دل ن دل شرمندگی آوے اگوں تو آد کرے نہیں گا۔ حق حقوق واپس کرے جڑے ممکن ہے جیڑے ممکن ہیں وہ توبہ ہو جی جیڑے نہیں ممکن وہ خدا تعلق چڈے کریم آپ معاف کر دے توجہ نہیں فرمائی نے یہ ہے توبہ پہلا سبب گناہ دے من دا اور سب تو آ سب ہے بخشش منگے تو بخشش منگے نہ بخشی وے ہو سکتا ہے توبہ کرے نہ بخشی وے یہ نہیں ہو سکتا کر کے اللہ تبارک لا من رحمت اللہ ان وہ ایمان اللہ د رحمت تو نہ امید نہ اللہ تعالی سارے سارے گنا بخش دے گا فرمایا یہ ہے تعبا توبہ سارے گنا مٹا دینی بخشش منگنا استغفار دوسرا سبب دی بخشش منگی تو جی توبہ کی سو تو سارے سمجھ نہیں آئی نے تیسرا سبب استغفار تو بخشش منگن تو مافی منگن تو نیک عمل بندے جہم سالیہ جنہوں کہ یہ بھی سبب نے بندے دے گاہ مٹا بن دے توجہ نہیں فرمائی نہیں صالح عمل کیڑا ہوتا ہے جیڑا عمل اللہ تبارک و تعالی قبول فرماوے کہڑا کی کی اللہ کیڑا عمل قبول فرما ہے وہ صرف دو صفتہ والا عمل دو سفت والا ایک خالص ہوئے دوسرا صحیح, ہوئے صحیح دی جگہ تے لفظ سواد جن کہ درست تو خالص اور درست خالص کا کے معنی ہے خالص کا محض اللہ جو کام کرو نیک کہ واسطے ہو اللہ ہوا یہ بن جائے گا خالص وہ خالص ہو گیا نا جو دو دھد خالص اور شاید ملی نہ جو خالص بچ ملاوٹ نہ ہو نیت خالص یعنی اللہ واسطے کسی شامل نہ کرے توجہ نہیں فرمائی دوسرا صحیح ہوئے کا مطلب ہے نبی شریعت دے مطابق ہوئے. شریعت دے جیڑا کام شریعت دے مطابق ہو خدا دی بارگاہ سی ہوں درست اور سواو ہے جے نال نیت سالے ملے تو خالص خالص بن پیدا ہو جان تو اللہ قبول کر لینا ورنہ نہ شکل ویخ نہ ہے اللہ نہ شکل اللہ سونا کی ویکد فرما فرمایا کن دورو الا قلوبکم بے کم و آمال دل ویخ اور مال ویخ د دل ویخ نیت کیسی ہے؟ عمل شریعت کیسی؟ دو کٹھیاں ہو جانے بن جانے اللہ تعالی قبول فرما اے یہ مطلب لا لا اللہ لو موہا دماغ ہوا ولا اللہ سونا فرمان دے جیڑیاں قربانیاں کر دے جے. گوشت خون پہچد صرف تکوا تہچتا ہے کی مطلب اے نہیں ویختا ہے پانچ لاکھ لکھ, لکھ دس لکھ دی ویخ اے اے اے نیت کی ہے صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جڑا فرق دسیا ہے صحابہ دا باقی امت کی کیا دسیا ہے فرمایا خبردار میں لا تصبو صحابی میرے یاراں نو گالا نہ کڈیا جے برا نہ بولیا جے اگر تسی عہد پہاڑ برابر سونے رب دے راہ خرج کرو میرے یار دی موٹھ جوانوں نہیں پہنچ سکدا لا جب لوگو مداح والا نصیف پر فرمایا شیر نو نہیں پڑھتا ادے شیر نی نہیں اپنا باٹا, سونا سو پہاڑ برابر کیوں ہاں ہاں ہاں کہ ایمان اور یقین اور تقوی آہا. دل والا ہی سارا اجرو سواب ہوں سمجھ نہیں لگی آہا. ایک بندہ خدا ہی ونڈے رب نے خدا ہی بنڈے دنیا مخلوق نڈے لیکن رب واسطے نہیں شہرت ہے لالچ دنیا تو لالچ رکھ کے کام پیا وہ ٹکا چک کے ہے دش دی یہ ہے کہ سونے ٹکا پیا دینا وا یہ ہے ہی صرف تیرے تے آجے دا جو ہے کونی جے ساری خدا ہی ہوندی دے وہ بھی لٹا چڑھ جس لئے اس عشق ایمان یقین جو بیٹھا ہوئے او دا سیر کہنات دے وزن نڑو بات جاندہ ہے جننے جننے کروڑا خرج کرنے نے تے لوکا نو دا لاؤناستے جو میں ٹھکی باز لوگ خرج کردے نے ہے ٹھکی بازی مقصد کروڑا پہ خرج کردہ ہے اندر جے میرے تے میں رپیہ بھی نہیں دینا ٹگا ہی کوئی نہیں کیوں کہ جس شہر نے امل شاعی کو نہیں یہ تو الٹا یہ سمجھتا کہ روپیہ اگو کول ٹھگنا نہ ہوں تو میں اللہ میں دیا ہی نا توجہ نہیں فرمائی ہوئی ہوئے, میں دیندہ ہی نہیں کی تھی گئی دا دا پہاڑا ریت در در برابر بن جدے جا دی نیت خالص ہو لاجپال آ یہ تو ہے کوئی نہیں جی ہوئے تو خدا ہی تیرے لٹا دیاں سونا رب دے رائی نو، دے ریت دے ذرے برابر نو بھی پہاڑوں کو ودا معلوم ہویا امل اللہ دی بار بارگاہ قبول کرا ہے تو ایمان یقین اور نیت کراؤ اور نال ہی درجے بنتے نے رب دی بار بارگاہ توجہ نہیں فرمائی نے درجے اور مرتبے یہ بنتے نے ہاں چھوٹے درجے لگا توجہ اس بات دے اندر تمام اتفاق صحابہ توجہ سب کا اتفاق سب دا چاہے کچھ من ہے چاہے نہیں کوئی سمجھ اس بات اتفاق رکھ دبکہ ہزور کے دور والے ہزور نو وہل بیچے صحابہ وہ تبکہ منہ ہے سو تبکہ جماعت من حیث الجماعت کسے خاص دا نام نہ نا لبو ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین بلال مقداد کون کسے دا نام نہ نا لبو تب کا نبی دا نبی دے یاران دی جماعت بچے سارے جنے حضور دی دید دی سعادت تو فیضیاب ہوئے اے سارے آن دا اتفاق ہے مسلمان کلمی پڑھنے والے گمراہد سب دس بات اتفاق او او طب سب طبقے افضل اللہ کی بارگاہ مکرب ہے انہوں نے کہوجو بہت جا من ملین وہ ایسے تو افزا لے تبکہ صحابہ دا تو افزا لے پھر تو افزا لے قیامت تک دے تمام گروہاں تو صحاب کا طبقہ ہزور کی جماعت دا کا طبقہ مدنی دگیاں کا طبقہ افزالے اس کا اتفاق یار گاڑا کڈے من نہ لیکن اس گل دفاع کے کی کہ تبکہ وہی اچھا ہے ہوں وڑا چنگا ہے مثال دنگا دے کیڑا نہیں وہ مطلب یہ ہونا انہوں دی نظر بہتے چنگے نے کیڑا بندہ ہے اے انگلی بعد چ رکھی جائے گی نبی سی دی برکت کہ او ایمان نصیب ہوا ہے کہ ام دے اون تب کیا متعلق آنے والے طبقے تو نبی تو نبی دا طبقہ آ لے وچوں کیڑا, کیڑا, کیڑا, کیڑا کیڑے تو افزالے اسے جان کے اختلاف ہو جا اس اختلاف ہے کیا نبی چھوٹے صحابی تو وچ آلے محر علی شاہ ورگے پیر سیال ورگے حق بہو ورگے کیا ود سک شہن شاہ گیر ورگے کوئی ود سک اس سے اختلاف ہے کیوں؟ نبی فرمایا ہے میری امت دی مثال امتی کا ماسال مطر میری امت دی مثال بارش ورگی کوئی پتہ نہیں خیر اول چھلئے پہلے کڑیاں چ رحمت یا پچھلیا چ لا یوترا او خیر ام آخروں ہوں اول خیرے یا آخر خیرے علماء نے صدیز تا مانائے کیتا ہے کہ طبقہ نبی دیارہ دا فضلے جدو طبقاتی اعتبار نر بیکھو گے اگر افرادی اعتبار نر بیکھو تو وچوں کوئی ایس درجے دا ہو سکتا ہے کہ بعد اچھ کوئی آوے ہاراں تو اس نالوں واد جاوے انج ہو سکتے بعد علماء خصوصاً محدث ابن عبدالبر نے اس نے تصریح کیتی ہے اگرچہ جمہور ساڑھے اے فرماندن کہ نہ حضورد صاحبی بھاہ میں چھوٹا ہوئے بھاہ میں بڑا ہوئے اونالیاں تو افضلے لیکن او دا مطلب اگر طبقاتی اعتبار میں کیا جائے تو بالکل بہتر سمجھ نہیں لگی اور فضی دی فضیلت دیو کہ مصطفی دی دید اور حضور دی سنگت صحبت چاٹ دی جنوں نصیب ہوئی اس دی وجہ اس صحبت اور سنگت والی نیکی اور سب ناروہ فضل ہے اوہ پھر نہ مہر علی نمیلی نہ حق بہنو لبی تے شیخ عبدالحق موتے سے دل ہوئی ہیں فرماندین انہوں نے گلت جو پتہ لگ ہے وہ فرماندین حضور دی صحبت اور دید ایک وارہ دی بندین اس مقام تے پہنچا چھٹ دیئے جتے لکھاں کروڑاں سالان دے چلے بھی نہیں لے جاندے اوہ پھر یہ ہوئی پتہ لگدا ہے کہ صحابی پاہ میں چھوٹے تو چھوٹا بھی آئے نا آنے والے سب نال افزل وہی اور یہ پسند کیا اہل سنت خیر ارد کر مقصد یہ کہ درجہ بندی بندیا دانا دی نال نہیں ہوں نیت ہوں بولو لہذا کوئی بندہ ممکن ہے نبی دے صحابہ لاروں وقت تو وقت خرچ کرے مگر حضور دے صحابہ نو کیوں نہیں پہنچ سکنا اس واسطے نہیں پہنچ سکنا کہ انہیں جنہوی خرچ کیتا ہے انہوں نیت نہیں نی نصیب ہو سکی وہ ایمان نہیں نصیب ہو سکیا وہ یقین نہیں نصیب ہو سکیا وہ تقویٰ نہیں نصیب ہو سکیا جڑا مصطفیٰ صاحبہ نصیب ہوئے آن اللہ جہ ادرا سے کہیں اگرچہ وہ بھی اہل سنت ہیں جنہوں نے وہ قول کیا لیکن اصل جمہور اہل سنت جا کہ وہ دلیل یہ دے کہ مستفیٰ کریم سرکار دے صحابہ جس درجے دا ایمان اور یقین اور تقوی اور عشق رکھ دے سن جہد بندے عمل کے درجے بنتے ہیں تھے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا جب کوئی بھی نہیں پہنچیا لہٰذا او ہی آل آنے اللہ نے من گل آ گئی توجہ درا ہوں تیسرا سبب کی ہو گیا عمل سالے بولو کہڑا نیک عمل کیتا یہ مطلب ہے اچھا ہوں توجہ درا حدیث ہے نماز ایک نماز دوسری نماز درمیان گناہ جنہیں سب معاف جمعہ مع جمعے معاف رمضان نال رمضان ایک رمضان تو دوسرے رمضان تک سب معاف سوال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار جے ایک نماز دو نمازوں کے درمیان نماز کی وجہ گناہ معاف ہو گئے ٹھیک ہے تو جمے ہوں جمے واسطے کیڑے گناہ رہ گئے وہ تو ہو گیا وچکار معاف وہ ہن پانچ وقتی وقت سے بچیا کوئی نہ وقت سے سارا بخشے سے آ گیا ہن جمعہ دے درمیان فرمایا حدیث وچ رمضان دے درمیان فرمایا حج فرمایا وہ مٹا دیندا اے بندہ جویں جم کے آیا اے ماں دے پیٹ چوں پھر کی مطلب ہویا او دا مطلب علماء ایہو لکھیا اے کہ میاں مطلب اے کہ اللہ تبارک و تعالی نیتا ایک عمل ہویا ہے توجہ ایک عمل بندے نے کیتا ہے دے بچ بڑی خالص نیت آ گئی اس خالص نیت نال اس نماز نال نماز اگلی نماز تک تو معاف ہو گئے لیکن دوسری نماز جس میں پڑھی ہے انیت ان نہیں ہوں مع نہیں قبول ہو گھر قبل ہو, ہو, ہو, ہو, ہو سولہ رٹا دے جی جمے چ نہیں بنی تو رمضان چ بن گئی جی رمضان چ نہیں بنی حج چ بن جان جی بن جانیے گنا ہو گئے تیسرا فرمایا کی بولو چوتھا مومنا ایک دوسرے آستے دعا کرنا کی کرنا دل پڑی نماز پڑھی جنادے نماز پڑھی وقتی ہو دے چاکہ اللہ بخش دے, حضور دی امت بخش دے جی مومن قیامت دل شفا سفارشی بنے گا بخشو گا دعا دع منگد یہ سفارشی بنتا ہے تے جی اللہ دی دعا قبول کر لے سبحان اللہ پتہ نہیں کتنے ایک دے بخشے جاندے اور اے بڑا بڑا مقام ہے دعا للمؤمنین حدیث بزرگاں کہ شیخ جنید بغدادی سرکار نے غالبن لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ اترا لفظ بولے نا دعا وچ اللہم امت محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم محمد محمد فرما تین لفظ بول. منگے دعا دس بارہ دیہڑ فرمایا ابدالا صاف لا سب دعا نبی لی نبی اپنی امت بخش دعا کرنا بزرگ فرماندے نے بخش گنا چاہیے اتر گنا کردہ رہا ہوتا ہی رہے لیکن رب دے کا کیوں محمد دی سفارش قبول ہو گئی ہے ہی کن نبی اپنی قوم مطلب نبی دعا کرے امت آستے رب رد نہیں کرتا مرشد کامل دعا کرے مرید آستے رب رد نہیں کرتا کسم جی جی جی خدا بھی کر کے آنا ان گلا لک توڑ چھڑ دیں اس بندے دا جس جی بندے چرا یہ مغروری آن لگے کسی تو نفرت آن لگے محض اس واسطے کہ یہ گناہ ہے میں نے کو ہاں توجہ ایک ہے محض حضور دی شریت دی غیرت یہ ہن رب دلانے پیت جان دے کی پیا یہ ہزور حضور, دی, حضور دی شریعت دی غیرت دی وجہ نار. نفرت رکھ دے یا گناہ کی وجہ نفرت رکھ ہے اس واسطے رکھ دے گناہ گار ہے بات سمجھنا یہ گناہ گار ہے کی نیت سو گناہ گار ہونے کی وجہ سے محض نفرت نہیں رکھنی کیوں ہو سکتا ہے یہ نبی کی دعا سے بخشا ہوا ہو اللہ تعالیٰ تو کوئی کم ایسا کراوے کرا توبہ ہو جاوے نبی دی دعا اثر کرے نہ بھی صحیح کچھ بھی نہ ہووے لیکن نبی دی دعا ہے کیونکہ قیامت والے دن جدو نبی کی سفارش نال بخشیچنا ہے تو وہ مطلب تے نہیں ہونا کہ گناہ تو توبہ کر کے گیا تاں پہ بخشید ہے توبہ کر کے گیا تو توبہ کی وجہ سے بخشا جائے گا پھر نبی سفارش کا کی مانا گار گاہ مر سکتا ہے حق ہک نبی دی دعا قبول ہوئی ہو بخشا جاوے تا کر کے بزرگ فرماند خاتمے کا بھی فیصلہ نہ دیو اے نا گناہ گار سی نہیں گناہ سے جتنا مردی نفرت کرو لیکن یہ نہ فیصلہ تو جب تک کہ کفر واضح نہ دیکھو نہ ہندیاں نبی سفارش وال بخشا گیا جو. اور میری خ... سمجھا سبب فار پینے توبہ تو مراد ہے کفر تو ورنہ یہ سبب سب تو اچا ہے باوے توبہ کرے باوے نہ کرے باوے بخشش منگے با میں نہ منگے سائیں بیٹھا سر پہ میس ذات کو شرم آ گئی میں حبیب کی گل کی ٹالا تو او بخش دے, دے بغیر توبہ تو بغیر استغفار تو بغیر عمل سالے تو کر کے خاتمے کا فیصلہ نہیں دے سکتے کن سب بولو ہاں ہاں سیوا سبب انسان فوت ہو جائے فوت بعد مرن بعد جڑے مسلمان اپنے نیک عمل کر کر کے سواب بخشتے ہدیہ اللہ نماز میں پڑھیے ثواب میرے ابے نو دے دے اللہ میں صدقہ سواب ابے نو دے دے پر نہ نہیں اے بزرگ فرمایا ہے نیک اولاد جو توجہ نیک اولاد جو عمل کرے وہ والد جڑا ہوں دا نا والدین وہ او انہوں دے عمل چ لکھا جاندہ ہے ماہر اس بنا پر کہ اے او دا ہی عمل شمار ہونا ہے کیوں کہ اے دا سبب وہ بنے اس تو مراد کون ہے دوسرے خیر جی سبب کوئی نہیں بنیا وہ جی سبب نہیں بنیا دوسرے رشتے دار کسی کا دا سبق نہیں سو دن اپنے آپ رحم آ لگر پکایا تام کلام کچھ اس نے تو اس دے نال اللہ تبارک و تعالی بندے دے گناہ مٹا چڈ اے آئے بخشش دا سبب بن اے دا مطلب یہ نکلیا مرن تو بعد پھر فیصلہ نہ دو آزاد <سلام> <سلام> کی پتا کہ پچھو دعا کر کے یا کوئی تام صدقے خیرات کرتے <سلام> <سلام> دے نام دے، ہے رب و لا شریک سونا سدکے امال جہاں بھیجے نے جنو اثا کہ ہو سکتا ہے قدرت والا عیسا لے سواب بخش دے معلوم ہویا پھر مومن دے مرن تو بعد اے فیصلہ نہیں دے دے کہ وہ ہے کیوں کہ اے جو سبب نے جو چلو پچھلے نہیں تو ہو سکتا ہے یہ کام دے کے مسلمان اندر وہ ہی قبول, ہو گیا. تو قبول کر کے وہ دی بخشش ہو گئی سدقے جاوا گفور الرحیم تو جہاں ایڈے ایڈے دور دے بہانے لب ہے دے, دے نے کرے کوئی کرے کوئی بھیجو نو دے سباب تو بخش دے سباب بخش دےواں سببی دنیا دکلیف دنیا مومن نو فرمایا کنڈا بھی لگے گناہ گا کفارا بن ہے فر دے سے کھڑے نکلے یا گناہ مٹ یا درجہ بد جنڈا دکھ غم تکلیف آئی پریشانی آئی پریشانی آئی پریشانی دن جہاں مومنٹ دکھ محسوس ہونا ہے اس دکھ بھی کئی گنا بخشے جن بھی ہوں ایج بھی ہوتا ہے اسے دکھ درد دی وجہ تبارک معاف کر کے بزرگ فرما دل کو خاطر درد د جہ زنگ آلود ہو بٹھی ہے مومن گنا آلود ہوئے رب مصیبت کی بٹھی سٹ دکھل ہے میں زور نہیں لا میں سر بھی نہیں لوگ زیادہ تیسرا چوتھا دن میرا گلا پھولیا مید خراب ہوا ہے سویرے دس بجے شخو پورے پھر میں محفل چ بولنا ہے ہوں رات دا وقت ہی دیکھو جام بھی کرنا ہے کہ نہیںلا پڑی اس علاق میں پڑھی یار میں تھکیا بہ اچھایا تو تھکاوٹ ہو تے جانا دا سبب بن گیا سوا لوگا لیا مومے نے ہے یہ ہوئی ہے کہ حقوق نے فرض نے خدا دے پورے کرنے ایمان کھڑا ہے یہ نیت بھی نہیں بن سکی لیکن ایمان کھڑا ہے اس ذات نال ہو سکتا ہے حق یہ سفر دی تھکاوٹ بھی سبب بنا دے محض اس دے ایمان دی وجہ یہ مطلب ہے تھکاوٹ تو نسنا نہیں اللہ نے فرمایا مومن دی مثال گندم دے بوٹے وانگوں ہے ہوا ائیں لئی گئی کدی ائیں آ گئی کدی ائیں آ گئی تے فرمایا منافق دی مثال فرمایا اے ہے سرو دا درخت نہیں ہوندا سلوبر دا درخت سرو دا او جے میں مرضی ہوا او اوتھے دا اوتھے یا کھڑیا رہندا حضور نے فرمایا منافق دی او مثال ہے مومن دی مثال ہے کیا مطلب کدی اج یعنی کیا مطلب کہ او دکھ محسوس کیتے ذات باری ال جفارا بندہ گیا یہ اللہ دے قریب ہون کا سبب بن گیا منافک جنہ مرضی دکھ آئے وہ رب دے ہوں نہیں وہ سرو توجہ نہیں فرمائی اور سنو بھائی پہلے جڑے سارے گزرے نے دوست مسلمان مومنین لوگ انہوں سے بھی مس مصیب مصیبت ہیں زیادہ تو زیادہ آئی ہیں اج نالوں مصیبت انہوں سے زیادہ سن آج اجاشیا نے اس لیے تکلیف سن معلوم ہوا اجاشیا گنا اہم نہیں مٹتے بلکہ وہ چڑھتے ہی نہیں مصیبت تکلیفہ گنا مٹتے پہلے لوگ طبقے کے اعتبار چنگے ہونگے ہزور نے تا فرمایا ہے ہر آن والا وقت ہر دن پہلے ناڑوں باتتا رہونا ہے کیوں؟ کہ ودن گیا، گیا، اے سبب بنتا ہے پیا نہ گنا مٹن کا دا، تکلیفاں بدنا دا دا، اے سی گناہ دے مٹن دا سبب معلوم ہوا تحمت بخش دیا کیوں دنیا تو دکھ مصیبت بہت ہے کہ <سلام> نہیں کن <سلام> <نے> ہو گئے سات اٹھواں کی مومن قبر ہے قبر نپدی شد تک کہ ادھر ادھر ہو جا اللہ دا قانون مومن نو محسوس نہیں ہے وہ قبر جیڑی نپتی ہے نا نپ بھی گڑاہ معاف ہو گئے اللہ! تے اگوں اگلے قیامت واسطے پھر صاف ہو گیا دسواں سبب دسواں سبب اللہ قبر دے ہو رہی بندے واسطے بخشش کا سبب بن جائے اور آخری قیامت دے دہار دیاں سختی احوال احوال ہے موٹی نا اہ والے جو میں آخر روز ماشرے دن دیاں سختی وہ اینیاں آن ای گیا کہ انہوں اللہ سونا دھو چھڑے گا جنہ کے دومنے چاہے گا دپ گئے پھر جہنم تو بچ گیا تے جی سجنا اُن ساری چیزاں ناڑ بھی نہ دھپے تو پھر اللہ دی پناہ او مومن جا جہ نمج پائے گا جی سارے دس نہ پائے جان تو جی جن دسا کو بھی لبھ گیا وہاں جنت کا سمان بن گیا مغیر جہنم داخلے دا تو پھر آخری بس او پھر جہنم کا عذاب ہے سختی جیڑی ہے او پھر گناہاں دے دھومن دا سبب بنے گی پھر نکڑا گا ایک دن اللہ تعالیٰ دی پناہ منگنے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اللہ, امین امین اللہ ایمان تے مارے مدنی محبوب دے صدقے پھر جیڑا بندہ کفر تے مرے گا او دے آس تے مرن تو بعد کوئی کفارہ نہیں کوئی گناہ نہیں مٹدہ ہو دا مومن ملاستے گناہ مٹن دے اے دس سبب ہیں میرے خیال کے قبر دے جہنم دے وچ جانا گیارہواں شامل ہو جاتا ہے جہنم اے داخلہ اس مقصد کی خاطر تاکہ گناہ یہ دھو جان سمجھ نہیں آئی نہیں تو انج اے ہے سارے گناہ دھپن تے صاف ہون ہونے مٹن دے طریقے اسباب اللہ ذریعے ذریعہ کھو اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں وچ کوئی سانو جہ نصیب چگے آمین آمین جس دی بنا تے اس ذات پاک دے دو جگ دے عذاب تو پناہ بچ گئے آمین آمین انداز نال چیز نے جناب نو اسباب بیان کیتے نے پہلا میں نصیب بیان کیتے پڑھنے آئے سن موقع نہیں لبا تے آج موقع بھی لفا الوال فی صور الحبیب و مزارح و نخالے سونے محبوب سرکار دے قدم شریف مقامات مقدسہ دے نقشے بنا دکم ہے امام اہل سنت دائر اور بہت زور لگانا پی رہا بے سورے رو چپ چنگی شیر شیر سنتے ہی رہ اس طرح جی نے میں اس طرح سنا کہ سواد نہ آئے جیڑا پچھلا وہ بھی کبھی جاوے ایڈا میں اک قسم کا تعوی وضاحت ہاں جی اے پہلی نہیں پہلی نہیں پہلی بار پھر شکر فرماؤ شکر ادا کرا ان اللہ یار زندہ صحبت باقی کسے محفل دے اندر اللہ تعالیٰ سوکھ نہ لا منہ بندے کرتے مجبور دوست انہوں سیر صاحب نے محترمہ فوت ہوئے شیخو پورے انہیں اس سال سواب تھی میں آس انہوں نے آ جے کر سکنا کر تھی اتو مجبور ہو گیا انہوں نے دن کے ہوں یہ سفر دیکھو تص آرام کرنا میں رستے سفر کرنا پھر جا کر پتا نہیں کنا باقی بیانات شیر یہ وہ سور ترن جاندہ ہی وہ اللہ تعالیٰ نے ماڑا موٹا دتا ہی ہے جی نظم جہی ہے وہ میں اتنے شمار تے پڑھی سی کافی دوستوں سنی ہے جی جی نہیں سنی وہ پھر کسی اور موقع ہوقع تاریخ میں اگر رمضان شریف تو بعد اتر ہویا تو رمضان شریف تو بعد تاریخ لبنیاں نے پہلے اگر ہویا دو مہینوں نہیں لبنی ایک محرم زبان بندی ہوں ایک سفر میں انڈیا جانا ان شاء امام اہل سنت سرکار دے دربار عالی شان درس مبارک دوست خطاب آستے سادے پے نے ان شاء اللہ سفر اتح گا شریف تو بعد حاضر ہوا گا تاریخ اللہ تو نیکو کار اصا گونا گا سونا ربا سچ پوچھنا ہے کول کوئی یہ سبب نہیں جڑے دس بیان کیتے ہیں اور سڈے کو سبب ہے تیری رحمت شان کریمی آگ کہ یار اللہ تعالیٰ کوئی خوبی ویخ کے کرم کرتا ہے میں آنا یار خوبی کرم یہ بھی تے ایک کرم ہے وہ کیڑی خوبی ویک کے کرم کیا سو کہ خوبی دی توفیق لب گئی اصل گل یہ وہ اپنی شان کریمی ہے دیکھتا کے کرم کردہ تو جدو کرم کر ہے پھر خوبیاں بھی آ جائیں نیکیاں بھی آ ہیں سب کچھ ہو جسا اسے شان کریمی دا صدقہ مانگنے ہیں. جیڑی, خوبی دی نال اللہ اللہ کرم دے دے سیدنا محمد امال تمام دوستوں سلام ہو گیا میرا وقت نہ خرچ کرے جی تربانی رستہ دے دو میں صرف نکل جی